ومن زيئات أعمالنا من يذب الله فلا مضل لك ومن يضلله فلا حالي لك والله الله الله وحده لا شريك له ونشهد ان لا نهايه لنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أرى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من وهيئ لنا من أمرنا عشدا وقال الله تبارك وتعالى قالوا كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لم يتعامل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وقال الله سلامك وتعالى وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضوا أن يكون لهم الضيارة من أمنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صياب شهر الله المحرر أفضل من صياب شهر ربضان أفضل بحث صياب شهر رمضان صياب شهر الله المحرم أفضل بحث شهر صياب رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كفر كذكر والخضر والميذر والفحش والرشوة والخبر والزنا فبعنها سنوات الزلاغم وطوفان البحار وتنوع الشبس من مضربها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم زور سے بار پوری طاق کے ساتھ شریف پڑھ لیا جائے بزرگ نم وسلم عزیز نوجوانوں عزت ہاں علماء کرام پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز پہنو اور ماں اس وقت حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سہارا لیا اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق پخش اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے اللہ سسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے خانس اصل بیان تو محرم کے سلسلے میں کرنا ہے مگر محرم کا بیان سننے کے بعد بھی آدمی کو آخرت کی یاد آنی چاہیے مرنے کے بعد دوبارہ دکا ہونے پر سچا اور پکا یتین ہونا چاہیے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے پیچھے جگہ مل رہی ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں پہلی بار بلا کسی تکلیف کے پہلی بار ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہے زور سے بولو بے شک ہمارے اور مشرق میں یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے جو پہلی بار دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا کر چکا ہے وہ قیامت کے دن پوری طاقت کے ساتھ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے یہ ہمارا ایمان ہے بھائی وہ لوگ اپنا کام کریں گے آپ لوگ ادھر میرے عالم کرنے کا منشا یہ ہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں نے سنے کی چند آیات شریفہ پہلے آپ لوگوں کے سامنے پڑی محرم میں کرنے والے تازیہ کھلنے والے والے والے اس میں پیسہ دینے والے, اس میں دینے میں شریک ہونے والے آگ کی لپٹ میں آنے والے آگ سے کھیل کھیلنے والے چھوروں سے تلواروں سے کھنجروں سے کھیلنے والے انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ کل اٹھ کر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے اور وہاں وہی امال کام آئیں گے جو اللہ کے حکم ہے بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے سورے کونے پارے پر مشتمل ہے اس کا پورا تفصیل سننا ہو تو ایک مہینہ چاہیے مگر اس کی ہائی لائٹ اور خلاصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں پھر میں اپنی اصل بات محرم کو شروع کروں گا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر پکا اور سچا یقین ہونا چاہیے بولو ذرا پوری طاقت سے زور سے بولو بے شک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جب یہ ایمان ہوگا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے آدمی ہر فرض وادی سنت نیکیوں کا اہتمام کرے گا اور گناہوں سے مچے گا وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ چاہے اس وقت تنہائی میں کوئی نہیں مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا سورے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو قحف والے یاد رکھو جب علماء کرام بیان کریں تو اس کو دھیان سے سننا چاہیے عربی زبان میں کہ کس کو کہتے ہیں گجراتی میں ہم لوگ اس کو گفا کہتے ہیں گفا جو پہاڑوں کے نیچے ہوتی زمین کے اندر ہوتی اردو میں بھی اس کا نام غار ہے غار اللہ تعالی فرمارے کہ وہ اللہ کا عجیب بندے تھے غار والے گفا والے ایک اللہ پر وہ ایمان لائے گا. ان کے زمانے میں جو نبی رہا ہوگا اس نبی پر وہ ایمان لائے تھے پھر وہ نبی اللہ کی رحمت میں چلے گئے یا وایا کر وہ نبی پر ایمان لائے تھے اس زمانے کا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کر رہے ہیں اس زمانے میں ایک مشرق وادشاہ تھا جو مورتی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کے پاس زبردستی کراتا تھا جیان سے سنوگوں کو بہت شوق سنا تشویش کرو یا آپ لوگ ادھر دھیان دو وہ انتظام والے انتظام کریں آپ لوگ میری طرف سے نظر مت کٹا دھیان بھی دل بھی اور نظر بھی وہ بادشاہ مورتی پوجا کرتا تھا اور زبردستی مرتی پوجا کراتا تھا اسی زمانے میں یہ کہف والے, والے جو ایک اللہ پر ایمان لائے تھے یہ چند نوجوان تھے بادشاہ حکم نافذ ہوتا تھا کہ سال میں شہر اور جنگل میں شہر کے باہر ایک جھار تھا اس کی پوجا پاٹ کرنا میلہ لگتا تھا اس کی پوجا پاٹ ضروری تھی سب کے لیے سارے لوگ میلے میں گئے اس جھار کی پوجا کرنے کے لیے دھیان سے سنو اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے مرنے کے بعد رو گے جو مرنے کے بعد رویا وہ سب سے دکھی انسان اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ سن کے کلام کو دنیا سے سمجھ کر جاؤ کامیاب ہو جاؤ وہ بادشاہ نے ایلان کیا کہ چلو میلہ لگائے سب اس جھاڑ کی پونجا کے لیے لکھ سب لکھ مگر جو یہ چند نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان لگتے تھے مورتی پوجا سے نفرت کرتے تھے شرپ اور کفر سمجھتے تھے وہ نہیں گئے بادشاہ نے ان کی تلاشی اور گھر سے پکڑا لیے دھیان سے سننا سن رہے ہو کہ اللہ کے کلام نے کیا لکھا ہے تو دھیان سے سن. اور میں جو سنا رہا ہوں صرف خلاصہ سنا رہا یہ لوگ گھر سے پکڑے گئے بادشاہ نے اپنے پاس بلایا وہ مورتی پوجک تھا وہ بے شرم تھا اس نے سزا یہ بھی مورتی پوجا نہ کرنے پر کہ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان نوجوانوں کو پکڑ کر جنگل میں ننگا کر دیا اور ننگے بدن ان کو کہا جاؤ گھر جاؤ یہ ایمان والے شرم و شرموہیا والے تھے انہوں نے جنگل میں سے جھاڑ کے پتوں سے اپنا سطر چھپایا آگے پیچھے سطر چھپایا پتوں میں کاٹے لگائے ہوں گے بہرحال انہوں نے سطر چھپایا اور اسی حالت میں گھر گئے اور بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا تھا کہ جلدی توبہ کر لو اور یہ مرتی پونجا جس کا میلہ لگا ہے اس میں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا اور نہیں مانا تو قتل کی دھمکی دی یہ نوجوان اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے جلدی جلدی انہوں نے گھر سے اپنے گھر گئے اور کپڑے لیے دی اور کپڑے لینے کے بعد ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو سکے چالو تھے वो सिक लिए जो बाजारों में चलते हैं, करंसी आप लोग करंसी समझते हैं इंडिया की नोटे देखी कि नहीं ऐसे लग रही सब दुल्हने उतर पड़ी सब कलर आज तक ऐसी करंसी आई सब कलर का سب کلر کا دھن آ مگر کالا دھنی نہیں آیا اور یہ کرنسی کہلائے یہ سکے جو اس زمانے میں تھے یہ بھی یہ نوجوان گھر سے لے کر بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک کار میں چلے اب یہ کار میں جا کر چھپ گئے یہ غار بہت مشہور تھا پچھلے نبیوں کے زمانے میں بھی कहف کا. कहف کے معنی ہی گار کے مانا ہی گفا بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کہ ہم کو ایمان پھیلانا ہے اگر ہمارے جیسے چند نوجوان مر جائیں گے تو آگے کی نسل ایمان پر کیسے باقی ہے لہٰذا اس نیک نیتی کے ساتھ غار میں جا کے چھپ گئے بادشاہ کی پولیس گھر پر واپس گئی گھر پر بھی نہیں ملے جنگل میں ڈھونڈنے نکلے اس گال اور گفا کے پاس جا کر آئے دن میں مگر ان کو یہ نوجوان نظر نہیں کتنے صاحب ایمان سے کتنے مضبوط ایمان آپ کو معلوم یہ غار میں جا کر چھپ گئے کہ آج کا بادشاہ کے ہاتھ سے بچ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے بچ گئے Okay, میلے کے دن جانا ضروری تھا مرکزی پوجا کر اور ان کو جانا نہیں تھا پولیس وہاں غار پر آ کر گئی مگر مسلمانوں کیسے ساحل ایمان تھا آج ایسے نوجوانوں کی تلاش انگلش بات کٹانے والے نوجوانوں کی ضرورت نہیں رات دن رات دن واٹس اپ واٹس اپ واٹس اپ ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں رات ننگی فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں کی ضرورت نہیں زینا کاریاں کرنے والے نوجوانوں کی ضرورت نہیں کرامت کرامت جن کے ہاتھ پر ظاہر ہو ایسے نوجوانوں کی ضرورت نوجوان ایسے میں آپ کو بتاؤں ان کی کرامت سب سے بڑی کرامت پرانے پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک میں اس کا ذکر کیا کہ جب یہ کار میں جا کر چھپ گئے اور سو گئے جب صبح ہوتی تھی اور سورج نکلتا تھا تو یہ لوگ جب غار میں آئے اس سے پہلے ہمیشہ سورج کا معمول تھا کہ اس غار میں اور گفا میں سورج اپنی کرنیں پھینکتا تھا تاکہ اندر تک نیچے تک نظر آئے کہ کیا ہو رہا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمائے ہم نے سورج کو بھی حکم دیا تھا کہ یہ بادشاہ ظالم کے ہاتھ میں پکڑ میں نہ آئے تو ہم نے سورج کو حکم دیا تھا کہ روزانہ تو غار میں اپنی کرنیں پھینکتا تھا آج اس گار سے ہٹ کر تجھے ہمیشہ چلنا ہے جب تک کہ جتنے سال تک یہ نوجوان سوتے رہے ذرا زور سے بولو جی بات سمجھ میں رہی ہے تین سو سے زیادہ برس تک سورج کی مجال نہیں تھی کہ اس گفا کار میں اپنی کردھیرا ہی اندھیرا سوتے رہے سوتے رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو ایک لمبی نیند سنا دیا کیونکہ ان نوجوانوں سے آنے والے تین سو برس کے بعد کام لینا تھا تین سو برس کے بعد ایمان کی شوہائیں مل سکتی تھی زیادہ ان نوجوانوں کو تین سو برس بعد جگایا تھا کہ ایمان کی شوہائیں پھیلائے ایمان کا نور پھیلائے غیر مسلموں نے یہ حضرات غار میں جا کر چھپ گئے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے تین سو برس کے بعد اٹھے تین سو سے زیادہ برس کے بعد دھیان سے سنو جب کلام میں پاک کا تذکرہ ہے آپس میں اٹھنے کے بعد مشورہ کر ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو بتاؤ کتنا سوئے ہو کوئی کہہ رہا ہے آدھا دن سوئے دوسرا پوچھ رہا بتاؤ کتنا سوئے کوئی کہہ رہا ہے ایک دن سوئے کوئی کہہ رہا دو دن سوئے روایت مختلف آئی ہے کوئی کہہ رہا تم گنڈے سوئے کوئی کہہ رہا ہے ایک رات سوئے کوئی کہہ رہا ایک سال سوئے کوئی ایک منچ پر نہیں آئے ہر ایک کی الگ الگ بات نہیں. اور مسلمانوں, سونے والا زور سے بولو مرنے والے ہوتا ذرا برابر برابر برابر. زور سے بولو سونے والا مرنے والے کے برابر اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا سونے والے کو کچھ خبر اللہ کو خبر ہے جو سلانے والا اس کو خبر ہے کہ کتنے سال تک سلایا تین سو سے زیادہ برف تک ان کو میں غار میں سنایا اللہ نے تین سو برس کے بعد اٹھایا گیان سے سنو دوبارہ کہتا ہوں آپس میں بیٹھے مشورہ ہو گیا بولو کتنے برس کتنے دن سوئے کوئی ایک بات پر نہیں آئے چھوڑ دو مسئلہ آگے کا کرو اب صبح ہوئی ہے تو پانی کون بھر میں جائے گا کون डोल रस्सी कौन लेने जाएगा ढोल रस्सी खरीदना है बाजार से हो फिर पानी भरना है कुए आटा और सब्जी कौन लाएगा दो और तीसरी जमात चूल्हा कौन जलाएगा लकड़ियां काटने कौन जाएगा बाजार आप अपने मशवरा हुआ ہر کے دن میں الگ الگ کام آیا کوئی پانی بھرنے جائے گا کوئی روٹی کوئی آٹا اور سبزی لینے جائے گا کوئی لکڑیاں کاٹنے جائے گا اور کوئی چولہا جلائے گا جو آٹا اور سبزی لینے کے لیے گئے جب وہ اٹھے تین سو برس کے بعد مکانات بدل گئے گاؤں اور شہر کی آبادیاں بدل گئی لوگ بدل گئے پرانی بازار بن گئی لکڑی کی دکانیں ہوں گی تو ہماری طرف بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ایک مثال دے رہا ہوں مگر یہ معلوم تھا کہ ہمارا محلہ ہے یہ ہم لوگ یہاں رہتے تھے یہ, یہ معلوم مگر عمارتیں بالکل بدل گئی لوگ بدل گئے تین سو برس کے بعد بازار بھی پہنچ گئے آٹا اور سبزی خریدی آٹا اور سبزی ہاتھ میں آ گیا اور سکا دیا انہوں نے تو دکاندار نے اپنا سکہ اور ان کا سکا پلا کر دیکھا یہ سورہ کا کہ سنا رہا. جو اصل مقصد ہے نا مکھ مکھن وہ سنا رہا بڑا چمبی میں پڑ گیا کہ یہ ہمارا سکا ابھی کا ہے یہ سکا تو تین سو سال پرانا ہے یہ آدمی جو سبزی خریدنا ہے ہم کو بے حقوق بنا رہا یہ آٹا اور سبزی والے جو لے گئے تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور کیا بھائی دیکھو یہ سکا کیسا کیا رات سوئے تھے صبح اٹھے یہی ہے یہی جو سکہ ہمارا چل رہا ہے وہی دیا ابھی بھی ان کو یہی خبر ہے کہ رات سوئے صبح اٹھے پورا مجمع زور سے بولو حالانکہ اللہ نے بولو کتنے سو برس چلا تین سو برس سے زیادہ اور یہ قصہ کہوں کا زار کہ میں کچھ نوجوان چھپ گئے بھاگ گئے بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں آئے یہ قصہ سبھیوں تک مشہور ہو گیا بات چیتیں مشہور ہو جاتی جیسے آپ کا پٹن شہر تاریخی ایتہسک شہر ہے سے عالمگیر رحمت اللہ علیہ وایا وایا وایا ہو کر آج تک اس کے واقعات مشہور ہے یہ کنزل مربوب اس کی مسجد جو عالمگیر ہے یہ سب اسی زمانے کا ہے تو وایا وایا ہو کر آج پانچ سو سو برس ہو گئے آج دیکھ لو ابھی بھی وہ تاریخ زندہ ایسے وہ وایا وایا کستا مشہور تھا والوں کہ تین سو برس کے بعد میں ان کو یاد تھا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو چھپ گئے تھے کہہ رہے رات کو سو اور صبح اٹھے سکا تو تین سو سال پرانا ہے اس زمانے میں بادشاہوں کو ملنا بہت آسان تھا وہ آ دکاندار نے بادشاہ کو جا کر شکایت دھیان سے سننا اب جو تین سو برس کے بعد بادشاہ آیا وہ ایک اللہ پریمان بن اس کو بھی کام والوں کا اور گفا والوں کا قصہ مشہور معلوم تھا کہ تین سو برس پہلے ایسا حال پیش آیا تھا وایا در وایا یہ کسا بہت مشہور ہو گیا ایتہاسک بن گیا تھا تاریخی قصہ بن گیا تھا لہذا بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کے بتائے کہ آپ نے اس دکاندار کو بےقوف بنانے کی کوشش کی آپ نے سبزی آٹا خریدا اور تین سو سال پرانا سکا دیا جو نہیں رہا پوچھا کون کہاں سے آئے کہ پلا جگہ کے رہنے والے کہاں سے آئے بادشاہ نے ہم کو پکڑ لیا تھا ننگے بزن کر دیا تھا پھر ہم نے گھر سے کپڑے لیے تھے سکے لے کر ہمیں کار میں جا کے چھپ گئے اور کل چورے رات کو راگ سے بادشاہ نے کہا ارے بھائی تم اگر وہی لوگ ہو تو پرانے زمانے کے مشہور آدمی ہو چند نوجوان سے جو ایک اللہ پریمان لائے تھے تو تم ایک رات نہیں سوئے تم دیکھ لو یہ سکا اور یہ سکا تین سو سے زیادہ برس تک تم کار میں سوئے مگر کوئی سزا نہیں دی کیونکہ ان نوجوانوں نے پرانا سکا دے کر دکانداروں کو بےوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی تھی دھوکہ بازی کی کوئی کوشش نہیں کی تھی تاکیق کر کے معلوم ہوا کہ یہ تواب الکافی را... اور رتیم تو گفا والے نوجوان ہیں یہ تو غار والے ہیں یا سابے ہیں ان کو بلایا اور کہا یہ تو ایک اللہ فریمان ہے اور اب جو بادشاہ آیا تھا تین سو برس کے بعد یہ بادشاہ بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا تو جب تاقیق ہو گئی کہ یہ لوگ تین سو سے زیادہ برس تک غار میں سوئے ہیں اللہ بادشاہ نے ان لوگوں کی بڑی عزت کی اور ان لوگوں کو حکومت نے بڑے بڑے عہدے پر فائز کر دی بادشاہ نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں دی کوئی سزا بھی نہیں دی اس لیے کہ ان کو بے حکم بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا بس لوگوں کو معلوم ہو گیا اور بھیڑ جمع ہونے لگی کہ یہ تو وہ تین سو برس پہلے جو کہ والے تھے. غار والے, والے یہ وہی حضرات ہیں جو اللہ پر ایک اللہ پر ایمان لا لہذا مسلمانوں بادشاہ نے ان کی بڑی عزت کی بڑے بڑے عہدے پار پر بٹھایا سے سنو اب اصل بڑے بہت بہت بہت بہت بہت بہت اور جیان سے سنو اور ان کو کھلے عام اسلام کی تبلیغ کا حکم اور اب کی جو نسل آنے والی تھی مسلمانوں ان میں بگاڑ کی شکیتا اور امکانات بہت زیادہ تھے لہذا اللہ تعالیٰ کو جب منظور تھا تین سو برس کے بعد ان کو دین سے اٹھا ہے اب سنو اصل بات سامنے آ رہی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو قرآن پاک یہ امت محمدیہ کے لیے اتارا گیا ہے اور پتل پترا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے وہ مسلمانوں اس قرآن پاک میں والوں کا قصہ کیوں یہ سوال ہے بس وہ سمجھانا ہے مجھے تفسیری ساری روایات میں نے چھوڑ دی سورے کا خلاصہ سنایا میں اور خلاصہ در خلاصہ جو اصل بات مکھن آ رہا ہے مکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لحب والوں کا قصہ کیوں سنایا یہ محمد محمدیہ کو کیا قرآن کو کس سے کہانی کی کتاب زور سے بولو بھائی کس سے کہانی کی کتاب کتابیں ہدایت ارے مسلمانوں اس پوری سور شریفہ میں جہاں بہت سی بارے باتیں بتلانا مقصد اللہ تعالیٰ کا اس میں عظیم ترین بات سب سے بڑی بات سب, سب سے بڑا عقیدہ اور سب سے بڑا ایمان مضبوط کرنا کرنا ہے امت محمدیہ کا اور زور سے بے شک بولنا جب بات پوری ہو جائے وہ جو اصل بات مجھے آپ کو سمجھانے اس کے بعد مجھے آگے چلنا وہ اصل بات یہ ہے کہ پرانے پاک میں سورہ کہ قصہ اس لیے سنایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے کمزور مسلمانوں کو یہ ایمان سکھلانا چاہتے ہیں یہ عقیدہ پلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اس دنیا میں میں اور گفا میں ایک جماعت کو لمبی نیند سنا کر تین سو سے زیادہ برس تک سنا سکتا ہے اور ان کو سلانے کے بعد دوبارہ جگہ سکتا ہے بولو بے سر وہ اللہ پوری کائنات کو موت دیکھ کر قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے یہ اصل کی سمجھانا ہے آج اسی مسئلے میں ہمارا ایمان کمزور ہے دوبارہ زندہ ہونے پر سچار پکا یقین دباؤ اور یہ ایمان رکھو بولو دوبارہ زور سے بے شک ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتی ساری دنیا دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کر دے بولو بے شک مگر مسلمان انکار نہیں کر سکتا یہ ایمان ہونا چاہیے اور وہ دوبارہ زندہ ہونا قیامت کے دن ہوگا اور وہ قیامت کا دن اب بہت قریب آ گیا ہے بہت قریب یعنی بہت قریب ابھی شیخ شریف کا خطبہ آیا حج کے بعد پہلا خطبہ آپ سنو انٹرنیٹ پر ہے میں تو دو بارہ میں آپ کے یہاں آیا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو قیامت کے بارے میں چھیڑا اور میں نے سمجھایا تھا کہ اب جاگ جاؤ ٹائم نہیں رہا بڑی نشانیاں شروع ہو چکی اور یقین نہ آئے تو سیدھا راستہ بیکار کی بحث نہ کرو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالی سے ڈائریکٹ پوچھو کتنا آسان راستہ ہے دور وکات الاستخارہ الفتخارہ پڑھو نفل نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی نفل نماز کو اور استخارے کی دعا کتابوں میں لکھی ہے مقبول مسن دعا میں بھی ہے ضرورت المسلمین میں بھی ہے بیشتی زیور میں بھی ہے اور بھی علما نے استخارے کی کتابیں چھوٹی چھوٹی جگہ اس میں بھی ملیں وہ پڑھ کے سو جاؤ اور اس میں وہاں جہاں لائن لگی ہا جا ہا وہاں یہ یہ سوچو کہ یہ مولانا جو آتے ہیں سر کے سر سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں سیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی سچ ہے یہ آپ کو سیدھا راستہ بدلا پانچ سو آدمی ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ہزار دس ہزار ایک لاکھ دو دو لاکھ تو ایک دو آدمی شک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسے کو کہ آپ اللہ سے پوچھ لو قیامت کا لانے والا ہو اگر ہماری بات غلط ہے تو انتخارہ کر لو اور اللہ گواہ یہ ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھا یہ عزت کی کرسی نہیں عزت کی کرسی دنیا کے بادشاہوں کے پاس پورا مجمع زور سے بولو یہ کون سی کرسی ہے ذرا زور سے بولو نہ کھانا نہیں کھایا ذمہ داری کی کرسی ہے ذمہ داری کی کرسی پر جھوٹ نہیں بولا جاتا اللہ کے ڈر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی مت کو گمراہ کر دیں جتنے لوگوں کو شک تھا انہوں نے اللہ سے انتخاب رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا کہ تم قیامت کی نشانیاں پوچھ رہے ہو ہم توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والے یہ بتلایا گیا ان کو باقاعدہ اس میں کچھ علماء کرا بھی تھے جو شک کرتے تھے وہ خود ہدایت پر آگئے اور وہ خود قبول کرنے لگے کہ بڑی نشانیاں شروع یہ جو شیخ بات کر رہا ہوں انتہائی متقی اور فرہزگار بزرگ ہے سادا مزاج حرم شریف کا امام عبدالرحمن الرحمان کی آواز میں ٹون ہے ماشاءاللہ اللہ بہت پیاری آواز اللہ نے مگر درد جو ہے نا درد جس کو کہا جائے درد سو شیخ عبد الرحمان سریم کی آواز جو عالم قرآن قرآن کو جانتا ہے نا اس کی آواز سن کر روئے گا شیخ عبد الرحمان کی آواز ابھی انہوں نے خطبے میں کہا کیا جملہ بولے معلوم ہے آپ کو میں نے رب رب کیا ہی الما ہی ال قد اختتمت تقریباً اے امت اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی اور امت سوری کچھ علماء سوال کرتے تھے مجھ سے کہ وہ جو دھواں نکلا آپ اس دھوئے کا ذکر کر رہے معلوم کی یہ وہی وہی دھواں ہے جس کا ذکر پران میں, تو میں ان کا ایسا جواب دیتا ہوں کہ دوبارہ وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات اتہاس میں دھواں نکلا ہو آج تک ابھی میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا تو مجھے بتلاؤ اتنا بڑا نقصان ہوا ہو بزنس کو اتنا بڑا مار پڑا ہو اتنی ٹرانسپورٹیشن پوری دنیا کی بند ہو گئی ہو ستر فیصد گجراتی میں کہہ رہا ہوں ستیر ٹکا ایئرپورٹ سارے کے سارے بند ہو گئے اس دھوئے سے بتاؤ کبھی اتہاس میں ایسا ہوا ایک جواب تو یہ دیتا ہوں اور دوسرا جواب یہ دیتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بات تم قرآن والا دھواں نہیں مانتے ہو تو کیا تمہارے نزدیک جو دھواں آنے والا ہے اس کے ساتھ آسمان سے لکھ کر آئے گا کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن ہے ایسا لکھ کر آئے تو اللہ سے پوچھ لو سیدھا رکھتا بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور انشاء اللہ تم میں تیسری بار بولتا ہوں آپ سب زور سے بولو انشاءاللہ اس کے بعد جنت میں جانا وعدہ بالکل پکا اس میں بھی ساری دنیا جھوٹ بول رہے اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں تو اگر قیامت قریب آ تو جنت میں قریب آ گئی اور بڑی نشانیاں تقریباً چار پوری ہو گئی اور پانچویں جو سب سے خطرناک ہے وہ سروں پہ آ چکی اور دائر ہوتے دیر ہے پھر ساری دنیا روٹی ہو جائے دنیا تو ایسے ہی رہ جائے جاتی ہے نا ابھی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہے دنیا جیسے ہے ویسے ہی چل رہی اور صورت سورج سے نکل جائے گا ساری دنیا دیکھے گی پورا مجمع زور سے بولو مگر اس کے بعد توبہ کا دروازہ زور سے بولو بند ہو جائے بند ہو جائے دروازہ دکھے گا نہیں آپ آپ سورج پشچم سے نکلتے دیکھو گے صبح میں تو کہہ دے کہ توبہ کا دروازہ بر... اب کوئی بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا قبول نے چاہے کوئی مسلمان کیوں ہو آپ دنیا کے حالات کو دیکھو میں تقریباً دو ہزار سے چیامت پر بول رہا ہوں اور میں کیوں بولا اس کا اتہاس بھی بتا دوں گا مجھے یاد نہیں دو بارہ میں آیا تھا میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا ایک دن جمعے کی رات تھی بھرو میں بھروچ ضلع میں ادھر خانپور دیولہ دیولا کی جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تھا اور اللہ گوار یہ سن رہا دی. دوبارہ کہتا ہوں یہ ذمہ داری کی کچھ اور میں نے خواب دیکھا بخاری شریف میں ہے بخاری شریف میں یہ علماء سے پوچھو کتاب تعبیر میں ہے قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالی ایمان والوں کو جگانے کے لیے قیامت کی خواب، نشانیاں ظاہر کرے خواب میں خواب میں بتلائے گا تاکہ ہم ان دوسروں کو جگائے حدیث بخاری میں ہے جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیوں کے خواب بتانا شروع کرے گا لگ تقدر تقریب مومن کا کوئی خواب چھوٹا نہیں اور جو جتنا زبان کا سچا ہوگا اتنا اس کا اس کا خواب بھی سچا ہوگا البتہ یاد رکھو اس حدیث کے ذہن میں شر ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ خواب دیکھنے سے پورا مجموع زور سے بولو. کوئی آدمی ولی بنتا؟ नहीं, नहीं. یہ سمجھو کہ خواب ولی بن گیا خواب تو اس نے بتایا کہ آپ مومین اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی تنقید کر رہا کہ آپ امت کو جگائے یہ پہلا خواب میں نے دیکھا کان بول کے سن لو آپ ورنہ یاد رکھو پٹن والوں میری زندگی کے پرائیویٹ خواب میں نے بہت دیکھے ہر مسلمان دیکھتا ہے ہر مسلمان کو اللہ بتاتا ہے اگر آج تک میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا آج تک نہیں کہا اگر جتنے قیامت کے خواب دیکھتا ہوں سب لوگوں کو بیان کرتا ہوں اور ابھی دو سال ہوئے دوسرا خواب دیکھا سن لو گیان آسمان جتنا بڑا ہے آسمان جتنا بڑا ہے دیان سے سنو اتنا بڑا دروازہ دیکھا میں نے اور اس کی دو فاٹک دروازہ دو سائڈ سے بنے ایسے دھیمے دھیمے اللہ کو گوار کر کے ایسے دھیمے دھیمے بنے ایک فیٹ اتنا باقی ہوگا بس اور کے رمضان مبارک کا ہم لوگ تراوی پر کرائے آئے بستر پر لائٹ بند کر کے سونے لگے تو میں جس کے یہاں ٹھہرا تھا وہ دعوت و تبلیغ میں لگا ایک نوجوان عبد التیف نام ہے اس نے کہا مولانا میں نے یہ خواب دیکھا کہ سورج توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور تھوڑا سا باقی اور اس پر بابر توبہ دیکھا اور یہ خواب اس نے مجھ سے بھی ایک سال پہلے اس کو تین بر اب یہ کے حضور ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا پہلا میرا خواب یہی تھا سورج پشچم سے نکلا اور پورب کی طرف الٹی دشا میں جا یہ میرا پہلا خواب تھا رات کو دیکھا اور یہ دوسرا خواب دروازہ بند ہو رہا ہے اور کتنا بڑا اور بال کے برابر ایسے بند ہو رہا ہے اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا گجرات کی اخباروں میں بھی آیا تھا مگر پڑھتا کون بھی آپ پڑھتے ہی نہیں गुजराती पेपर भी इसलिए पढ़ते है कि मुर्गी बेचते हो ना चिकन देखते है नंधे बेचते हैं कि आज तो ये देखते है कपास बेचते है भावसू अल्लाह के बंदो उसमें अच्छे अच्छे मदामिन आज घरों में दीनी तालीम जिंदा होगी ना सजा इलामाल है या कोई और दीनी किताब है वो कुरान हदीफ पढ़ते होंगे और जब अखबार पढ़ोगे ना تو آپ کو اللہ اور نبی یاد آئے گا کہ یہ باتیں تو پندرہ سو سال پہلے اللہ اور نبی بتلا تھا دو تین سال پہلے اور حوالوں سے لکھا ہے کہ سورج نے پوری طرح پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹن لے لیا ہے اور اب بالکل قریب ہے ابھی دستکر میں آیا کہ بالکل ٹچ ہونے کی تیاری میں کب ہو وہ خدا خدا یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ سورج نے ٹن لے لیا ہے اسے پوری دنیا کا ویدر اور آب و ہوا ہوامان بالکل پلٹ چکا ہے دیکھ لو ٹائم میں سے بھی اسی لیے برکت اٹھا لی گئی آپ کو انداز ہو رہا ہے مجھے چھ برس ہو گئے آپ کے یہاں آنے کو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چھ مہینے بعد آپ کے پاس آیا ہوں سال مہینے کی طرح گزر رہا ہے ایک سال رمضان رمضان ایک مہینے کی طرح آ رہا دیکھ لو جمع جمع آٹھ دن زور سے بولو بے شک زبردستی مت بولنا بولو زور سے بے شک زبردستی مت بولنا دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر سچا ایمان ہے تو کہو کہ جمع جمع آٹھ دن ایک دن کی طرح آ رہا دیکھو یہ ایمان بولتا ہے آسمانوں سے سب بتلا دیا گئے آپ تو مسلمان ہیں وشکاس شریف میں کتاب <سؤال> و اشراف میں ہے فرمایا شہری کلو کل کم خالی کا خال ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا مہینہ ہفتے کے برابر سات دن کے برابر اور سات دن ایک دن کی طرح اور ایک دن ایک گھنٹے میں اور گھنٹہ منٹ اور منٹ سیکنڈ میں بدل اتنا خوف ٹائم چلا جائے کھلا میں کھلا نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ شراب جوا جگار ناچگان دھوکہ بازی لانچ و رشوت اور زینہ کاری عام ہو جائے اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے हमारे इलाके में धरती कम नहीं आते मगर अभी रमजान पहले हमारे इलाके में हमारा दारू है ना ऐसे हिल रहा है तर्केसर नानी नरोली मौसारी झगड़िया राजपिपला इधर अंकलेश्वर डाल भरूच नवागाम जिटाली कापोदरा खरोड़ी ये जितने गाँव है सब गाँव को अल्लाह ने हिलाया रमजान से अब यकीन आ गया مول صاحب جو کہتے ہیں بات. جھوٹ کا کہ شراب جوا، جگار ناچ دھوکہ بازی نا تو مغری بھی ہار زلے اور دھرتی کم کے برف شروع ہو جائیں گے سمندری اور ہائی طوفان شروع ہو جائیں گے نکل جائے آپ دیکھ لو زنزلے کتنے پرسوں دیکھے پورے انڈیا میں پورے انڈیا بہار بنگال آسام ناگالینڈ اوہ سرچنا پلّی مدراس کا پٹنم اب پرسوں میں دیکھو پورے پورے انڈیا میں زندہ دلی سی آر پوری پورے پورے انڈیا میں زنزرے ہوئے اور خطرناک قسم کے ایسے نہیں کہ چھوٹے موٹے پانچ پوائنٹ پانچ کے جس میں لوگوں کو ہلا دیا لوگ بھاگم بھاگ کرے اور یہ برابر میں آپ کو دو بارہ میں آیا تھا تب بھی کہ دو ہزار سے دھرتی کم کی لائن شروع ہوئی اور حضور نے فرمایا تھا سب لمبا سے بولو سب لمبا فرمایا کہ برف شروع ہو جائیں گے آپ انٹرنیٹ پر ایک سائڈ میں بتائی تھی یا आप इंटरनेट पर अंग्रेजी में लिखो द लेटेस्ट अर्थ क्विट इन दर्ल्ड हिंदी में लिखो दुनिया के ताजे तर्क के भूकंप पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा रोजाना एक सौ पचास के ऊपर धरती कम हो रहे पूरी कायमान में एक सौ पचास कभी हुआ तो जिंदगी में देख आप कभी इतिहास में देखो कभी डेढ़ से ऊपर धरती कम हुए रमजान में तो सात सौ हो गए वो जाऊंगा दो तीन दिन ऐसा भी हुआ ये तो अल्लाह की कुदरत की बात پوری دھر اور یہ بند ہونے والے بھی آپ کے اتر گجرات میں کچھ کم دھرتی کم آئے بھائی بولو نا آئے, آئے نہیں آئے نہیں آئے مجھے معلوم ہے وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتا ہوں اتر گجرات میں دھرتی ادھر سے آ رہے ہیں کشمیر پنجاب ہریانہ سب جگہ اس میں جاگو یہ الارم رہے ہیں دنیا کی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو بچا نہیں سکے سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ نے دی تھی انسانوں نے نہیں دی تھی وہ تو ہماری انسانیت بڑھ گئی تعداد بڑھ گئی اللہ کے پروگرام میں لکھا تھا کہ انسانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی تو گھوڑے گدے کچر سے کام چلنے والا نہیں مشینریوں کی ضرورت پڑے گی تو مشینریوں کا خزانہ اسٹیل ہے لوہا ہے المینم ہے یہ سب اللہ نے زمین میں بھر رکھا تھا اس کے لیے ضرورت تھی ڈیزل کی آئل کی پیٹرول کی تو اللہ نے وہ بھی اندر زمین میں رکھا تھا بولو بے شک سائنس والے لائے تھے اللہ نے پیدا کیا تھا بولو کس نے پیدا کیا اللہ, اللہ, اللہ نے پیدا. کوئی ماں کا لال لے کر نہیں دے تو اللہ نے اللہ کا دیا ہوا جب ضرورت پڑی تو اللہ نے بتلایا کہ زمین میں خزان اس کو نکالو ضرورت پڑے گی اب گھوڑے گڑے کھنچر سے کام چلنے والا نہیں اب موٹر بائک چاہیے اب اب فور ویلر گاڑی چاہیے اب ٹرین چاہیے اب ایروپلین چاہیے دی اللہ. قرآن میں ہے گھوڑے گدے کچر اور اونٹوں کا ذکر کیا بابے فرمایا اور اللہ ایسی سواریاں قیامت تک پیدا کرتا رہے گا آپ کے صحابہ کو معلوم نہیں بعد والے لوگ اس کو استعمال کریں گے قرآن میں صاف بیان ہے علماء سے پوچھ لو بولو بےشک یہ سواریاں آ کہ نہیں آ ذرا زور سے بولو نا بے شک آ گئی کم تعالم مظاہرے کا سیدا ہے مستقبل کے ساتھ ارو پیدا کرتا کرتا رہے گا کیا تک پیدا کرتا ہے کہ جتنی مشینری آئی موبائل آئے انٹرنیٹ آئے وہ اچھے کاموں کے استعمال کرنے کے لیے آئے گندے کام میں آپ اچھی چیز کو اچھی چیز میں استعمال کرو نیکی بن جائے اگر واٹس اپ کو انٹرنیٹ کو آپ گندے کاموں میں استعمال کرو میں روزانہ نیٹ مارتا ہوں مجھے کوئی کتاب دیکھنی ہوتی تو میں انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہوں. میں کسی بزرگ کا کوئی آرمی میں بیان دیکھنا ہو تو میں نیٹ استعمال کرتا ہوں کوئی حوالہ چاہیے تو میں نیٹ استعمال کرتا ہوں واٹس اپ کو میں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہوں مگر آج ہم لوگ نیٹ کو استعمال کرتے ہیں گندی گندی فلمیں دیکھنے کے رات واٹسپ کرنے کے لیے وہ بھی گندے گندے میسج زیادہ تر نوجوانوں کے موبائلوں میں لڑکیوں کے لڑکیوں کے نمبر ہوتے رات دن گنا کرتے یہاں تک کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں بھی ان کاموں میں مجبور ہو گئے اور غلط کام میں استعمال ہونے لگا اور عورتوں کا کونٹک آخان ہو گیا تو گاؤں گاؤں شہر کی بات تو چھوڑی لو وہ تو بہت سالوں سے تھی گاؤں گاؤں زینا کاریا پھیر گیسے پوری کائنات میں زلزلے اور دھردی ہم اللہ سے شروع کرتے ہیں کہو گئے اللہ زینا تو بہت دور زینا کے خیال سے بھی حباظت فرمائے جو اس زمانے میں بچا سے وہ اللہ کا ولی وہ ولی اللہ. آج ایک چھٹکی میں آج آتانی سے ابھی ادھر مبارک سفر پہ گیا تھا تو میں وایا دبئی ہو کیا ہمارے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے مجھے دبئی بلایا تھا اور ان کی جو سات کنٹری ہے انہوں کا مجھے سفر کرایا شارجہ ہے دبئی ہے اور وہاں جو اسلامی تحریکات چلتی اس کا معائنہ کرائے دھیان سے سنو کام کی بات کہہ رہا ہوں گئے ایک جگہ شہد خریدنے گئے کہ یہاں بڑی بڑی کمپنیاں جو شہد بیچتی ہے پیور مد اور دنیا بھر سے یہاں آتا ہے تو جہاں گاڑی سٹاپ کرتے تھے نا ایک منٹ میں گاڑی کے اوپر کارڈ ڈال دیتے ये ारी के आपको ये बता रहा हूँ गाड़ी के ऊपर भी लड़के जवान लड़के और जवान लड़की पूरी दुनिया की लड़कियां और लड़के वहां उतरे हैं और पूरी दुनिया की कम्युनिटी दुबई में उतरती है सात और सात कंट्री और अब जो कहा जाता है ये सात कंट्री तो मिलकर बनाईटेड स्टेट ऑफ भारत तो वो कार्ड में लड़कियों के फोटो और उनके नंबर اور اس میں لکھ گا کہ بدن کو مساج کرنے کے لیے یہاں پناہ گنا پنا اتنے اب کریں گے بدن کو پھر کیا ہوگا زینا کاری کٹون پہ ہوں گے اور زینا کاری ہوں گی یعنی کاری کے لیے آپ کی گاڑی پر کاٹ ڈال دیے گا آپ سوچیں لیں شیخ زاہد مسجد جو ہے شیخ زاہد کی مسجد جو کتنی مشہور ہے وہاں وہاں بھی گاڑیاں پاس کرتے تو وہاں بھی ایسے کاٹ چھوڑتے آپ سوچ لو زینا کاریوں کے خیالات سنیاں میں کس طرح گردش کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ سے دعا منگوائی اور آپ کہلوایا کہ زینا تو بہت دور اللہ زینا کے خیال سے بھی بچا سنیاں. اور جو بچانا وہ جنت میں مزہ کرے گا جنت کی گنوں میں اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گنا نہیں قرآن میں اس گناہ پر جہنم کی سزا بھگتوں کے جو زینا کاریاں کیا ہو ابھی بھی سچی اور پکی توبہ بہتر لو خیال آتے ہو اور سفار پڑو اور اس کے جتنے راستے ہیں وہ سب کو بند لو دل پر بوجھ پڑے گا اگر اس کو بند کرو اور جو زلزلہ آیا جینا کاری جو کثرت سے ہوئی تو وہ دیکھیں گے نہیں کہ یہاں مسلمان بچتے ہیں کہ کون بستا لے کر نکل جائیں ابھی دبئی والوں نے بھی کہا مکہ مزینہ والوں نے بھی کہا خود مکہ مدینہ میں بہت زلزلے آتے اب یہاں انٹرنیٹ پر دیکھتے اخباروں میں آتا ہے لوگ حرم شریف میں بیٹھ کر جھٹکے محسوس کر رہے ہیں دبئی میں تو اتنے جھٹکے آ رہے کی تھے کیونکہ وہ کاریوں کا اڈا ہے عرب ملک ہے مگر بہت زیادہ آزاد ایک کام اچھا کیا سیخ کا جگہ جگہ خوبصورت عمارتیں منزلوں کی کھڑی بے مسال نمونے ہیں مزلوں کی باقی اتنا گندا بنے کہ یورپ کو شرما کر رہا تھا کے سامنے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی زلزلے اور دھرتی کم شروع ہو گئے بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو گئی پچھلے سال بار سردی کے موسم میں کتنی بارش گھٹنو گٹنو بارش ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں امکلشور بروچ صورت اتنی اتنی بارش اتنا اتنا پانی چل رہا ہے خت میں سخت گرمی میں بارش ہے آپ دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں ہو رہا ہے آگے چلیں دس بڑی نشانیاں بتلائی قیامت ایک زمین سے دھواں نکلے گا نمبر دو پورب میں دھرتی کم ہوگا نمبر تین پشچم میں دھرتی کم ہوگا نمبر چار اربستان میں دھرتی کم ہوگا اور یہ چینوں میں زو زمینوں میں اتار دی جائے گی نمبر پانچ صورت پشچم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا نمبر چھ زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا نمبر سات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے نمبر آٹھ دجال ظاہر ہوگا سات اور آٹھ کے بیچ میں امام مہدی علیہ السلام میں ظاہر ہو جائیں گے امام مہدی امام محدید بڑی نشانیوں میں نہیں بگر بڑی نشانیوں کے بیچ میں آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حسر میں ہاتھ کر لے جائے نہ وہاں دی ساتھ ہوگی نہ ماں باپ ساتھ ہوں نہ اولاد ساتھ ہوں ہر انسان جواب سے جو ہوگا کہ آج میرا کیا ہوگا مگر جس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا وہ کبھی پریشان نہیں ہو ان شاء اللہ بولو ان اللہ اللہ پوری امت کے ساتھ بڑھائی کا معاملہ دعا مانگو نا تو پوری امت کے لیے اپنا اکیلے کے لیے نہیں اپنا اکیلے رشتے داروں کے لیے نہیں پوری امت کے لیے مانگو پچھلے نبیوں پر بھی جو ایمان لائے ان کے لیے بھی مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے مانگو تو سارے پچھلے انبیاء کلام علیہ السلام کے لیے بھی مانگو دل بڑا رکھو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے یہ دس سے تقریباً چار نشانیاں ہو گئی نمبر ایک دھواں نکلے گا یہ دو ہزار میں دو ہزار میں جو دھواں نکلا آئس لینڈ میں یوروپ میں چودہ اپریل سے چوبیس اپریل تک تاریخ بھی بتلا دو ہزار بارہ چودہ اپریل سے چوبیس اپریل تک دھواں نکلا ایک سیکنڈ بند ہوا دس دن میں ایک سیکنڈ ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں پورے یورپ کو گھر لیا تھا جس میں پچاس سے زیادہ ممالک ہیں پورے یورپ کو ایک دن اور دوسرے نو دن میں یہ امریکہ پہنچا ادھر فرانس آیا تین بڑے خند کو گھر لیا پوری طرح اللہ نے یہ تینوں تین خند امریکہ یورپ اور فرانس ساری ایئر لائن اور سارے ایئرپورٹ بن ہو گئے اور دنیا بھر سے جو ہے فلائٹ جا رہے تھے ہائی جہاز यूरोप अमरीका फ्रांस ये टोटल बंद हो मैं अम्बले के पास दीवागा रहने वाला हमारे दीवागांव के पैसेंजर कैनेडा जा रहे थे उनको बम्बे से वापस की भाई क्यों का धुआं निकला फ्लाइट नहीं जाए सिर्फ यूरोप के बारे में लिखा है रोजाना तीस हवाई जहाज उड़ते सिर्फ यूरोप रोजाना तीस एक नहीं जोर से बोलोग कितने जहाज उठते अस्सी बंद हो गए گجرات کے اخباروں میں لکھے میں وہاں دیکھنے نہیں گیا تھا میں تو اخبارات دیکھ کر آپ کو کہہ رہا اور یہ خواب دیکھے یہ ساری شہادتیں پوری ٹرانسپورٹ میں ہو گئی اس زمانے میں منموہن سنگھ کی سرکار تھی امریکہ میں گرمی کے دنوں میں شادیاں چل رہی تھی منموہن سنگھ کی سرکار سے امریکہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ لیا تھا گلاب کے پھول کا इंडिया के गुलाब का क्या कहना भाई इंडिया में जो नया मेह है ना आपको दुनिया के बाद मुल्कों में आपको से भी नहीं मिले आप वहां दूर से निकलो तो गुलाब महकता न रात रानी की तो बात ही मत पूछो इंडिया की रात रानी न घर की की तो बिल्कुल बात मत पूछ वो तो, तो ऐसी मटक मटक के चलती है कि ऐसा लगता है कि जमीन को फाड़ डाले کسی بزرگ نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا دل پر اثر کرنے والا جملہ لکھا ہے کہ آج کل کی ماں بہنیں باریک کپڑے پہن کر ننگے لباس پہن کر چوست پینٹ اور جرسیاں پہن کر بازاروں میں اس طرح چلتی کہ وہ زمین پر پاؤں نہیں مارتی وہ سامنے آنے والے مردوں کے دلوں پر پاؤں مارتی اللہ کی بندیوں میری آواز جہاں تک ماں بہنوں تک پہنچتی ہے پردہ کرو پردہ اگر تم چاہتی ہو کہ قبر میں اللہ تم کو راحت دے میری عزیز بہنوں اور ماؤ کبھی تم نے سنا ہے کہ اسلام مذہب میں عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو عورت کا جو کفن ہے وہ پانچ کپڑے اور مرد کا کفن زور سے بولو کتنے کپڑے تین کیوں عورت کے لیے اب تو مر گئی تو اب تک تو تجھے قبر جانا ہے क्यूँ तेरे कफन में पांच पांच कपड़े रखे अल्लाह ने तेरी इज्जत को बढ़ा दिया मरने के बाद जब तुझे पांच पांच कपड़े में लपेट जाता है तो दुनिया में तू जिंदगी गुजार रही है बेपर्दा तू घूम रही है मर्दों के सामने तू आ रही है क्या तुझे मरने की जरूरत नहीं बोलो भाई जरूरत है क्या पांच पांच कफन भी इसलिए करवा दिए पांच कपड़े कफन में کیا کتنے گرم حرم میری بندی کو دفن کرنے آئیں گے کہیں اس کے بدن کے نازک حصوں کا اثر بھی کوئی نہ دیکھے اس نے تین نہیں پانچ پانچ کفن رکھا حفاظت بھی ہے عزت بھی ہے اور یہ مقصد بھی زینا کاری عام ہونے لگی بے پردگیوں کی وجہ سے لہٰذا دھرتی کم بھی عام ہو میرے کہنے کا منشاہ مسلمانوں لکھ لو آپ میرے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. میرا کام تو صرف جگہ جو ہو رہا ہے وہی رہا ہوں میرے جیب سے کہیں نہیں میں نے نکالا ورنہ بیانات میں تیس برس سے کر رہا ہوں میں میں بھی نہیں اس وقت سے میں اطراف میں دیہاتوں میں بیان کرنے جاتا تھا کبھی میں نے قیامت کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا آپ کرتا ہوں تو دھواں نکل گیا اب تو زور سے بولو بے شک پورا مجمع بولو نکل گیا نہیں نکل گیا نکل گیا तो वो गुलाब जो गवर्नमेंट से मांगे थे ही, अमेरिका गवर्नमेंट ने एक जहाद भी अमेरिका में दिया मुसलमानों सारे गुलाब सड़क है इंडिया गवर्नमेंट को रोजाना पचास करोड़ रुपए का नुकसान था ऐसे पांच सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सारे गुलाब सड़क और ट्रांसपोर्टेशन ایک ایت ہوای جہاں کمپنی کو جیسے ایئر انڈیا ہے انڈی کو ہے لا ہے ایئر جرمنی ہے ایر برٹش ہے ایر سعودی امارات ہے ہے ایسے ایک ایک کمپنی کو روزانہ دو سو ملین ڈالر کا نقصان تھا کروڑ نہیں اب جو روپے کا ایک دن کا ایسے دس دن کا فلائٹ بن رہے تھے اور قرآن پڑو پچیسواں پارہ سورہ دکان ایک نمبر دس اس میں اللہ نے کیا فرما دخان یا انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے آسمانوں پر پھیل جائے اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے تو انتظار کرو جب یہ دھواں نکلے گا اس کے بعد صوبہ کا دروازہ بند اور جب یہ دھواں نکلے گا لوگوں کو پکڑے پرانکشن بولو نے پکڑا کہ نہیں پکڑا کیسا پکڑا کتنا نقصان ہوا مان لو دولت کا سنتوش اسپین کا بادشاہ پیرس آیا یہ دھواں نکلنے سے ایک پہلے کانفرنس میں دس دن تک وہ اسپین نہیں جا سکا یہ سن لو بات دس دن تک ہوائی جہاز بھی بن رات سے بھی بنے پانی کے جہاز بھی بن اتنا دھواں جہاں جاؤ دھواں دھواں کہا جائے گا مرنے جائے یہ فلائٹ جب جہاز ذرا سا جو دھواں گیا اور کچھ نظر نہیں آئے ان کو بھی آنکھیں چاہیے، نہیں آئے تو بھٹک کر پٹک کے نیچے گرتا اللہ تعالی سب کی حفاظت اور اوپر سے جو گرے گا تو پھر قیامت کے لیے ملاقات ہو سمجھ ملاقات ضرور ہوگی ان شاء اللہ ایمان مزہ تب اس لیے لوگ بات ہوا نہیں پڑتے मैंने तो देखा सात सात बार प्लेन में बैठ के पड़ अभी हमारे हजानी बनने वाली विजा लग गए टिकट आ गए बोला सूरत से जाने को मना कर रहे फ्लाइट गिरेगा तो दिन जा क्या फिर बहुत समझाया कि वीजा लग गए तेरा शोहर जा रहा है तू भी जाना है ये सब जा रहे तेरे साथ सब जा रहे अगर मुसलमान बुरे लोग कहते हैं तकबीर में नहीं था इमिग्रेशन पास हो गया सिक्का लग गया और फ्लाइट में बैठने की तैयारी अब लाइन लग रही थी और इतना धमाल मचा है उस औरत ने तो मुझे जल्दी घर ले जाओ तो मैं ये सब कांच छोड़ डालू संचित उसको पुलिस ने बाहर निकाला वो बड़े मिया गए घर पे आ गई बात कोई बात जोर से बोलो लब नहीं ये हाल है اللہ کا گھر جس کو ملے نا مسلمانوں بڑا خوش قسمت نہیں ملا جے مسلم محروم ہے مکہ اور مدینے کی تیار مشرف الحرام عقیدے کا نجیز ہے وہ ایمان نہیں اس کے پاس جب ایمان نہیں دنیا میں اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکتا تو اس سے بہتر جو اللہ نے گھر بنایا جنت میں بولو وہ کس طرح دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ اور جو ایمان والا ہے اس کو یہ گھر نسیب ہوگا یہ دلیل اس بات کی کہ وہ گھر بھی پر آپ مسلمانوں سے رات کے سامنے دھواں نکل گیا اور تین اور نشان پورب کا دھرتی کم دو ہزار گیارہ میں جاپان میں ہو گیا جاپان سورب میں کا دھرتی کم میں ترکی میں آ گیا اور اربستان کامن اور ترکی کے زرزلہ جو یورپ کا زرزلہ تھا پشچم کا اس میں تقریباً نو ہزار آدمی زمین موٹار کیا آج تک نامو نشان کے زرزرے میں عراق ایران یمن اور سعودی عرب میں یہ چار مشرقی ہو گئی اور میں نے اپنا خواب بتایا اور لوگوں کی اور خواب بتایا صورت پشچم سے نکلنے کی تیاری میں ہے اور یہ خواب جو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بالکل دو ہزار سات میں میں نے خواب دیکھا یہ بتا رہا ہوں جگانے کے لیے اور میرا دل بہت صاف ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا کہ خواب دیکھنے سے دوبارہ بولو زور دو سے کوئی آدمی ولی بنتا دماغ میں لانا بھی بڑا آپ کو اس لیے بتلا رہ جگاؤ ایک دن اور خواب دیکھا ایسے رات کا بارہ بجے کا وقت دے رہا ہے آسمانوں پر ادھر پورب ادھر سے سورج نکلتا اللہ گوا اور مسجد پوری کا اور آپ کی جو قبر مبارک ہے اور لمبائی میں بہت لمبی اور اس پر لائٹ فلیش مار رہا اندھیرے میں لائٹ فلیش مار رہی اور آرمی میں اس میں لکھا تھا جا کی نور میں لکھا میں نے اے کا دن قریب پھر پوری دنیا کو جگا دیا پٹن مارو آپ کا کام ہے پوری جگا اللہ کے بندے جگا کہنے کا یہ ہے کہنے کا منشاہ یہ ہے कि अब कयामत बहुत करीब आ तो हमें जिंदगी का धारा इस तरह लाना है कि हम लोग साल की शुरुआत इस तरह करें कि अल्लाह राजी लाजी इस्लामी साल की शुरुआत मोहरम से होती अब गाड़ी पटरी पर आई सूर कहायामच पर और कयामत से मोहरम دوبارہ زندہ ہونے پر ہو سورے کا ہے اور قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اسلامی سال کی شروعات سال کی شروعات ہم لوگ محرم الحرام سے کریں और साल की शुरुआत तो हराम से है तो सुन्नतों के साथ करे फर्ज और वाजिबात के साथ करे सुन्नतों के साथ करे मगर मुसलमानों विदतों और खुदाफात के साथ साल की और बरस की शुरुआत करें जिसकी शुरुआत अच्छी उसका सब कुछ अच्छा गुजराती में कहावत है इंग्लिश में भी कहावत मशहूर है जिसकी बिगेनिंग अच्छी उसका एंट्रिक अच्छा जिसकी शुरुआत अच्छी उसका एंट्रिक अच्छा क्रिकेट के मैदान में भी ऐसे ही बैट्समैन को जल्दी शुरू में उतारा जाता है जो वहां कर रहते हो बराबर जिसको पाठिया बोल रहे जो बराबर खेलते हो ना क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तो उसका इंप्रेशन आखिरी इंसान करता है ग्यारह से ग्यारह क्रिकेटर पर और अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं हो گیارہ 11 کے گیارہ تک بیڈ امپریشن پڑے گا اور سب کے ساتھ جلدی آؤٹ ہو کر جس کی شروعات اس کا این اچھا جس کی, حضرات کی اس کی شوبھ سارو گولو سے جی نے اتنا بھی سال کی شروعات اللہ کے حقوق سے شروع کی جائے محرم کے تعلیم سے نہیں آگ کے کھیلنے سے نہیں کھجر اور بھالے سے کھیلنے سے نہیں بھاجی اور سے کھانے سے نہیں ارے محرم میں بھی گوشت کھاؤ اللہ کے نبی سلم نے تو فرمایا صحیح حدیث مسلم شریف کی کہ نو اور دس کے محرم کا روزہ رکھو دو سال کے گنا ماف ہوں گے ایڈوانس میں اور دو سال کے لیے ٹیکیاں لکھی جائے گی اور دوسری حدیث میں فرمایا جو تصویر محرم کو روزہ رکھے وہ بڑی بزیت کا مالک ہے اور اچھے سے اچھا کھانا کھائے اللہ اس کے گھر میں پورے سال بر سکے نہ کر اور اچھے سے اچھا کھانا بھاجی پڑی ہوگی وہ تو گوشت ہوگا وہ چکن تندوری ہوگی مرغی کا گوشت ہو اچھا کھانا اس کو محرم کو بہت برکت ہے برآسل مانو اسلامی سال میں بارہ مہینوں پر مشتمل ہے اور اس کے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام حضرت کی فضیلت اور عظمت امام حسین رضی اللہ کی وفا اور اس کی شہادت سے دیل. فضیلت تو حضرت عالم علیہ السلام کی نماز پورا مجمع میرے ساتھ جواب دیتے جاؤ حضرت عالم علیہ السلام کی توبہ زور سے بولو کون سے مہینے میں قبول ہوئی تھی دسویں حضرت شوال اسلام کی کشتی پار ہوئی تھی بولو زور سے کون سی محرم کو دسویں محرم حضرت مسار استعلام استعلام کشتی پار لے کر ایمان والوں کو لے کر باہر نکل گئے زور سے بولو وہ کون سا دن تھا دسویں محرم حضرت السلام کو صحیح حدیث میں ان کے ہماری جی جو ان کے دشمن تھے ان کے دشمن کے نرے سے نجات ملی حضرت سال اس سلام کو پورا مجمن زور سے بولو کون سی محرم محرم ہر ایک یونو سر کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا جلدی اور زور سے بولو کون سی محرم امام حسین نبی اللہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئی لو صحیح صحیح حدیث کر رہا ہوں اور حضور صلیم لائے اور آپ نے یہاں یہودی اور عیسائیوں کو دسی محرم کا روزہ رکھ کے دیکھا پوچھا اے یہودی اور عیسائیوں یہ کون سا دن ہے جس کا تم نے روزہ رکھا ہے اور ہمارے نبی حضرت السلام نے جب فرون کے لشکر سے چھٹکارا ملا تو دسی محرم تھی عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی کو ان کے دشمنوں کے سے چھٹکارا ملا تو دسی محرم کا دن تھا اس کے شکریہ میں ہم نے روضہ رکھا ہے عیسا عیسائیوں تم سے زیادہ حضرت اور حضرت عیسائی اسلام پر ایمان لانے کا ہم کو ہے تم تو صرف ایک نبی کو مانتے ہو زور سے بولو ہم تو سب نبی کو ہر نبی پر ہمارے اور آپ صلاح وسلم نے فرمایا ابھی تو امام حسین رضی اللہ زور سے بولو پیدا بھی نہیں ہوں جب آپ فزیر اور دسویں محرم کی روزے کی فضیلت پہ کر رہے ہیں اور آپ صلاح وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں دس کے ساتھ نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یا دس کے ساتھ گیارہویں کا روزہ دو سال کی گناہ ماں ایڈوانس میں اور دو سال کی نیکیاں لکھیں جاتی یہ کوئی چھوٹی موٹی نکل اور صحیح مسلم کی روایت جو میں نے خود پہ پڑی اللہ افضل رمضان <سلام> کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب پورا مجموعہ میرے ساتھ زور سے بولو کون سے کتنے روزوں کا ضوابط ہے نو اور دس کے بہادر کے روز اب چلو ذرا جلدی سے اپنی کرو نیت کرنی ابھی ابھی یہ نہیں کہہ رہا آج رات رکھنا ابھی نیت کرو میں بھی ہاتھ رکھا کرتا ہوں ان اللہ اور آپ نے بھی کون کون نیت کرتا کہ انشاءاللہ یہ دو روزے رکھیں گے جلدی ہو جاتا ہوں انشاءاللہ نیت کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا بولو انشاءاللہ ہاں اور لوگوں کو بتلاؤ کہ تم جو تازیہ داری کرتے وہ غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی اجازت اچھا آئیے اب آگے چلو کی فضیرت محنت اللہ کی حضرت آدم علسلام دوسرا امام حسین اللہ نواز رسول کے پیدا ہونے سے پہلے محرم کی بذیرت بیان کروزوں کی فضیرت بیان کر امام حسین عجی اللہ تو بعد میں پیدا ہو آپ نے ان کی شہادت کی پیشید کوئی بھی تھی بھوشیہ والی کہ میرا یہ نوازا اللہ کے راہ نے شہید ہو جائے اگر آپ نے کبھی غب نہیں مانا امام حسین رضی اللہ کو شہید ہی ہوگا جب ٹائم آیا اللہ نے راہ مگر اس کے بعد تیرہ سو سال تک کسی نے کوئی تاز جی امام حسین سوپا مگر یہ سیو میں ایک آدمی گزرا امیر سے مرلنگ یہ مسلمانوں دوسرے ملک کا رہنے والا ہوتے ہوتے یہ عراق سے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ ہندوستان میں لکھنؤ میں داخل ہوا اور یہاں اس میں ایک جماعت تیار جمع حسین کی محبت میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے اور یہ حضرات دیکھ رہے ہیں آپیاداری کرتے کالے کپڑے پہنتے چھاتیوں پیٹتے آگے کھیلتے ہیں کنجر مارتے بلیڈ مارتے کر خون نکالتے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم ہمیں شہادت ہو تو کلا کا جرم دل जाओगे कि तो तो एक शहादत तो बस्ती एक शहादत ज्यादा नहीं ये तो मैं भी मार ये अपने दाड़ी से वो करते है नापन काटते हैं कभी कभी वहां से भी खून निकल आता है कभी कहते हो शहादत और किया जाते आमी दरा दरा कभी है। तो जाते जरा-जरा कभी है, इमाम हुसैन से मोहब्बत बालों का एक टू भी मोहब्बत असल में वो और से जवान लड़कियां बाहर निकलती है तो उनको बताने के लिए सात शैसान उसको बहता سوائے کھلے آپ محلے کی ہوتی نئی نئی اور نئی نئی عورتیں سامنے آتی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور پھر جینا کاریوں کی بازار کروا ابھی ہمارے مودی جی اندور کی شیوں کی ایک مسجد میں گئے اور اس مسجد میں آپ دیکھو کوئی دیوبندی نہیں جا سکتا کوئی بریل بھی نہیں جا سکتا کوئی الحیط نہیں جا سکتا کوئی جا سکتے یہ دنیا کا دستور ان کی باڈی میں شیا ہے ان کی باڈی میں شیا لوگ بیٹھے تو یہ سب کام ان کے لیے آتا پھر بھی کہنا کہ یہ ہوتے کی مزید. کوئی بلائے, کوئی جائے, سے کوئی حسن نہیں تھو مسجد یہ سب آخری زمانے کا بہرحال سے کرنا چاہ رہا تھا محرم الحرام کی فضیلت بھی میں نے بیان کر دیا نور ستیہ روزے کی بھی یہ تازیا گاڑی امیر سے لگ لایا تھا مسلمانوں ایران یہ ایران کا رہنے والا مکے مہینے میں کوئی تازگی سے نہیں پڑتا ہوتا تو وہاں نہیں ہوتا وہ اللہ کا گھر ہے وہ نبی کا ارب ہے وہاں تو ایک کرتا بارہ ربی رناتے جاتے ہیں جیٹے بکروں کی طرح جیلوں میں بھول دیتے وہاں کی طلاق کوئی نہیں کرتا آپ نے فضر بھی کی تو آپ کو سیدھے روانہ کر دیں گے آپ صلاح خود مدین پاک کے بارے میں فرمایا مکہ کی زیادہ مدین پاک سے زیادہ مدین پاک کے بارے میں فرمایا کہ مدین پاک ایسی سرزمین ہے کہ جیسے بھٹی میں سے آگ کی بھٹی لوہے کے کاٹ کو ختم کر کے اس کو پھینک دیتی ہے اس طرح مدین پاک کسی بیدات کو کو مدینے میں جی رکھے سے جنت المقی کا قبرستان حضرت مولانا صاحب نمبر اللہ فقر جنہوں نے فضائل اور, جیسی دوسوں اور ابھی کے جتنے بڑے حضرت مولانا قدر آلم صاحب کے دیوبر وہ ہے نا آج تک کوئی ہو. اللہ نے جنت الفکی میں سونے کا موقع نہیں دیا ایک بھی کرے دکھاوا کوئی ان میں سے کوئی عالم ہوا ہوا کوئی شیعہ بچلہ ہوا ایک بھی نہیں ملے گا تو جنت الفکیل جہاں ساڑھے دس ہزار صحابہ کرام اور صحابیات عورتوں کی پاک پاکرو ہے کے سفن ہیں وہاں سے لوگوں کو کیسے موقع مل سکتا وہاں کے بارے میں جنت دنیا میں شہادت دی گئی دنیا میں جنت کی شہادت شہادتیں کہنے کا مشرہ یہ مسلمانوں لوگ تشریح محرم کو تازیہ کھیلتے تازیہ بناتے یہ سب خان اللہ کے بندو ان چیزوں کو دیکھنے میں کہتا ہوں کہ تازیہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے حسین کا جنازہ ہے اور دور سے اٹھاتے ہیں. تمہارے باپ کا جنازہ کبھی تاشوں سے اٹھاؤ اٹھا کے دیکھ اور سلح کی نواز تازیہ اس کو یہ سمجھ کر اٹھاتے ہیں کہ یہ نواز سے رسول اندر دفن ہے اور اس کو دھورتاشوں سے اٹھاتے اسلام میں تو دھورتاشا کسی حالت میں جائے یعنی حرام حرام ہوتا ہے اس کے لئے توبہ ضروری ہے اور وہ بھی دشری محرم کو دشری محرم تو پہلے سے پڑی چلی آنی پھر اللہ کا کرنا ہوا ایک اتفاق تھا اتفاق एक्सीडेंटली किसका था कि लेकिन सुन्नत की बात का पता न चला और अमित मोहब्बत से बनकर जो बातें हम आपको बयान कर रहे उनको समझाओ ताजिया बनाने वालों को पैसा देने वालों को की ये जितना पहले से बड़ा हमारी कैसे बयाना सुनाओ نور تفر ہونے کی فضیلت بیان کرو اور ان سے پوچھو کہ پہلی محرم کو پہلی محرم کو عمر فاروق رضی اللہ میں شہید ان کے لیے تازے کیوں نکلے اٹھارہ دن کو دن کی اٹھارہ تاریخ کو مانے غریب علی اللہ میں شہید ہو گئے پھر ان کے لیے تانسی کیوں نکلے रजी हो उस महीने में उनको तो शहीदा शहीदों के सरदार का मतलब मिला इमाम हुआ हजरत हमजान अजी का उनके नाम के ताजे क्यों निकले मालूम हुआ कि ताजे से मतलब नहीं उनको मतलब ساسوں سے, دو, سے بے حساب، حلال، حرام ہے اور اور دو چار اس میں سے روڈوں پر نماز پڑھتے بندوں کو شریعت بھی خبر ہوئی مین روڈ پر جہاں لوگوں کے آنے جانے, جانے کا راستہ نماز پڑھنا حرام ساتھ سے بھی بدلائیے جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں لوگوں کے آنے جانے, جانے کا جشکاش شریف حدیث ہے وہاں نماز بھی پڑھتے اگر لوگ پڑھ لے جی کے لیے اللہ جانوری کرتے کرتے جگہ کا پاک ہونا ضروری چلو جگہ پاک بھی ہو تو یہ کون سا طریقہ ہے راستوں میں نماز پڑھنے اور زیرے میں معلوم نمازوں سے کوئی بہت قیمتی اور کام کی بات ہے میں نے مختصر آپ کو یہ محرم کے بارے میں مسئلہ دیوں تو وقت اجازت نہیں دیتا ہے 11 بجے پر کرنا تھا مجھے میں نے بہت ساری باتیں آپ رات سے کہہ لی اور ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وعدہ کر کے جاؤ پورا فرما اتنا زور سے بولو کہ یہ پٹن تاریخی اور ایتہاسک شہر ہے آج تک کو اتنا زور سے ان شاء اللہ نہ بولا کوئی بھی شریک نہیں ہوگی اللہ آپ کو عطا کرنا اور بولو دوبارہ زور سے انشاء اس سے زیادہ زور سے بولو کہ نو اور کا روزان رکھیں گے اور دوسروں کو ترتیب کریں گے اللہ آپ کو کافی فتح یہ چند باتیں سامنے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول ہمارے رشتہ دار تھے میرے سگے تھے ہمارے علاقے کے بہت عجیب ذمے دار آدمی تھے وہ بھی قرآن اور ساری تھے وہ تو تبلیغ کی جماعتیں آتی تھی ان کو کھلانا پھر ان کی بھرتی تھی خانصاہ نظام ہوتا تھا میں کھانا وہ چندے لیے آتے ہیں لوگ ان کو ستاتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں کی. مدر کیا ہے اتنے وہ ان کی خدمت کرتے ان کا نام تھا حافظ عبدال دیوا گاؤں کے رہنے والے مدر مولانا شیخ السلام مولانا ندی رحمتہ اللہ مولانا شاہجہاں پوری رحمت اللہ مولانا عبد الرحمٰن آزادی کے سیے صاحب تھے جیسے لوگ ان کے گھر پر ہیں حضرت مولانا رشید صاحب اجمیری صاحب جو ہے ان کے والد مولانا آج میری، مولانا حبداللہ صاحب ابھی جو مفتی خانپوری صاحب ہیں مولانا غلام السلامی صاحب ان کے گھر پہ تھے وہ میرے بہنوں تین تاریخ کو منگل کو پندرہ دن ہو جائیں گے ماشاء اللہ ایمان اور کلبے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ان کی عمر ستر برس گجراتی میں سب سے اللہ کو پیارے ہو تو میری بڑی محنت بچے اللہ ہو جائے اور جنت میں کافا درفافر دل لگا کر دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے اے اللہ ہم بہت گناہ ہیں بڑے خطا کار بڑے سیاحات بڑے بجری آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا ہماری انہوں میں برکت عطا نئے کام آپ کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے دین کا کام کراتے ہوئے اے اللہ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان ایمانتا فرما اللہ جتنا اتنا مجمع نے بیان سنا اللہ نے نصیحت کرنا بھول لیا کہ زندگی بھر تک یہ نصیحت یاد رکھیں اور اللہ وہ نصیحت یہ ہے کہ پوری زندگی علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا نہ گا اللہ ہم سب کو علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا گھر گھر تعلیم زندہ ہو دعوت و تبلیغ کا کام عام اور تام ہو لوگ اور نوجوان اللہ کے راستوں میں نکلے اے اللہ خلت کی کی توفیق عطا کر دستورات کی جماعت میں محرم کے ساتھ عورتوں کو بھی نکلنے کے اللہ توفیق پتا کروا پانچ منٹ صحیح اگر اللہ گھر گھر تعلیمی ابتدائی زندہ ہو اے اللہ سب کو تو توفیق فرمائے جس کے فائدے سب کو معلوم ہیں اے ہے سب کو تو توفیق اے اللہ مقامی کام بھی مضبوط کرنے کی سب کو تو توفیق اے اللہ اسی طرح پر وزار عالم کسی خانشاہ حضر کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق توفیقر علما علماء کی کتابیں پڑھنے کی توفیقرما آج کا مجموعہ جن گھر والوں نے جن لوگوں نے اٹھایا اور خرچہ اٹھایا اے اللہ تو ان سب کو اس کا بہترین تھا دنیا اور آخرت میں اس کو ترقی سے ہمارا ون کرنا ان کی جنا پریشانیوں کو دور اے اللہ ابھی کینیڈا سے فون آیا ہے کہ ہمارا ایک دوست نوجوان کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے کوئی شک کی بنیاد پر اے اللہ اس کو جلدی سے چھوڑا اے اللہ اس کو چھڑانے کے معاملے کو آسان کرنا اے اللہ تو ظالموں کی دل کو نرم کروا دے اور کو تو جل سے جل اپنے گھر واپن ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول کروا دے اے اللہ خیامت بہت قریب آ گئی قیامت بہت قریب آ گئی ایک دھرتی گم اور زلزلے کا جھٹکا آتا ہے ہم لوگ حگم بھاگ کرتے ہیں میدان ہے سر کتنا خطرناک ہوگا اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے اے اللہ میدان حسر ہم سب کے لیے آسان فرما دے اے اللہ تیرے آرش کے سائے کے بیچ جگہ فرمانا جب کوئی سہارا نہ ہو تیرے آرش کا جگہ نہیں فرمانا اے اللہ اے اللہ عیامن کے دن دو ٹائم بہت زیادہ خراب ہوں گے ایک فلسرات اور اس سے پہلے ترازو اے اللہ ترازو میں امال تو جائیں گے نیکیوں کا پگڑا جس کا بھاری ہوگا وہی دنت میں جائے گا اور جس کا نیتوں کا پلڑا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں پھینک لیا اللہ جہنم کے دے سے ہماری حفاظت سارا. اے اللہ جہنم سے بچا اب وہ قیامت بہت قریب آ تو ہمارا جنت اور جہنم کے قریب آ جہنم سے پوری امت کی حفاظت کر پچھلے نبیوں پر ایمان والوں کی بھی سب کی حفاظت کریامت اے اللہ. اے اللہ. بہت قریب آ گئی تو جنت بھی بہت قریب آ گئی اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہمیشہ کی جنت میں آسان راحت راحت راحت آت ہو جائے گا کوئی امت کے لیے جنت کے راستے آسان کر کے حضور اکرم صلی اللہ کے درجات کو بھی بلند کرنا اے اللہ کی قبر میں اور زیادہ امت کی طرف سے دور اور بتلا کی جنت کرنا مرمٹری کی توفیق فرائل واجبات سنتوں کے اہتمام کی توفیق اللہ قیامت بہت قریب آ گئی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی امت کو جاگنے کی توفیقہ فرما اس گاؤں میں مجمے میں جتنے لوگ بیمار ہیں مرد اور اللہ سب کو شفا کا میرے فرما آج مستمر مشتمل رات اے اور باسم تمام بیماریوں سے حفاظت کرنا ہاسپٹلوں سے پولیس کی کچہریوں سے حفاظت کرنا اللہ ابھی قریب زمانے میں دس بارہ دن پہلے ہمارے بہنوئی حافظ عبدال نورانی صاحب انتقال کر گئے اللہ پورفیے اللہ نے مجھے حافظ بنایا قاری بنایا عالم بنایا اللہ صاحب کے درجے میں وہ اصل چیز تو آپ ہیں اصل سبق اثر تو آپ ہیں اے اللہ اگر آپ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا یہ میرے ذریعے کتنا فیص پہنچ رہا ہے اے اللہ میرے والد میرے رشتے تمام کی تمام کے ساتھ نورانی صاحب کبھی حصہ شامل تھا قبر میں راحت عطا فرما کروٹ کروٹ ان کی بخش فرما اللہ کی راضی ہو جا مجھ مسافر کی دعا کو تم کے حق میں قبول فرما اے اللہ کے خواب کھلا کر ہمیں اور سکون عطا فرما اے اللہ تم کی جملہ نیکیوں کو قبول فرما انسان آخری انسان جو یہاں کا ہے باہر کا ہے سب کو قبول فرما سب کو بہتر بدلا تھا فرما کلیاں ہر ایک کسی کو جائز سمندھا کو بری فرما اللہ جن کے لوگ بیمار ہے سب کو سکھاتا فرما جن کے گھر والے جن کے لوگ کے انخانوں میں چھٹکارا تھا اللہ اس کے لیے اسباب آسان اے اللہ جن کو اولاد نے کامیابی علماء کے پاس بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ لاس و کے کام میں سارے جوانوں کو سارے مرد اور عورتوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرما اس کام میں اور برکتیں خاصا ہی بزرگوں کی عمروں میں برکت اللہ امت میں جو انتشار پھیلا ہے اس کو اتحاد اور سے بدل دے اور امت میں توڑ کے بجائے کرنا ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنے ناموں کے جناب اللہ صلی اللہ